تا حادثات متعلقہ میں اعلانِ جہاد امام طاری نے مجھے مفاصیۃ نزہ کتاب فاضل حل کرے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ریسوشفن دیا بتادی کو رسول پر حاضر تصدیق مالک رواات ثنو ذکر گئی مجمد موثقون الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ریسوشفن دے مالا مقصود پر را انسانان مجاہدین ٹولان چاہیے جائے گی وقتی وہ سما لے بولو سبن سر وقت رحم اللہ کڑے بدر المال معروف بدر المال وقتی نبس خفی صبیر خفی مسلمان وقت لگی لگے مار لگئی حسن حسن کی مار لگے. لگے دنیا دا صرف غبار غبار پر کی مسلمان خارج ہو کر داغی نظر آج تھی تغییر پشاند بخاربانی دادری وراتی زنو اچھے اللہ ورفیر انسان تا زیر سن کو دنیا بانا خرشکے و دفر مخارج تبارا بذر المعاری و, و الوقت تی سبیل اللہ و اقسام و مکجد کرکنی و بخاری کی اللہ میں مزیم کی حافظ اللہ علیم فضل باری کی حافظ الحد مفتاہ رو کی مقام کی عید ماں شیتانشرقین اربابلم اول قسم جی جہاد معا نفس دغیر فرطرور منافق یا طرور انواع اول مرتبہ جہاد معا نفس بتعادم الدین انسان بر جہاد جہاد دنفس کی بھی ذکور دنفس مجادہ اول مرتبہ جہاد معا نفس جہاد بتعادم الدین دم بالعمل علیہی یہ سے ذات علی دراو عمل ہے بالعمل علی لازم کہ صرف دنیا کے گریے ہے کہ ایم اے سامیا تھوڑا لو جائے سالوا اسم دی نے چین جوشمی دی صرف اسولے نہیں دے فرق جڑی تھی جو بھی جہاد بالعمل علی علی حاضر علم کی حاضر کی نے مرتقب جہاد مانس کا فینور پرسے و دعوت و تعلیم تعلیم جس کا دعوت کے خام و خواہ اور تعلیم کی ایک مشخاط راضی بان صبر کی ذکر دی. ہر ان <تصحنت> <حسن> انسان تمام کی رے صاحب بات مجاہدہ چاہا ہدم کی وداللہ وداللہ و یقین ساو فا علم ترا لحصود علم و یقین فا حسن فا اصاف اداللہ و معقام اداللہ و بے مجاہدہ کی باوری سالترا و دین مجاہدہ بالدعوت والتعلیم و دواسو بالحق و مجاہدہ بالصبر و دواسو بالصبر ذا سرور ملتویت سورة چاسی کے ذکر دی ابس و انسان تساوان نخلاص دی دین ماء الشیطان جہادان شبھہات جو شیطان انسان دنیا انسان دی شیطان انسان داول دے الیقین بسبری یقین تنار انندگی کا سیدی کر کے دوسرے دانی پلان زندگی من امیتون یذنون بالحق یا صبر والا امامتہ بالصبر و یہ دیبہ ایمان کو جو متضاد فی الدین میں جوڑتی ہے شیطان سے مجاہدات و توبہ نے اس سبب دی امامت فی الدین دے علاوه مرتبہ جہاد تم دفع شواہد الادیہ نجاح الجہاد و ثمرہ اليقین جهاد صحیح ثمرات الصبر و بسم الله الکریم و ذبتین تنور او با شواغل دریمنا جہاد مال کفار ہم سنوں قسمہ جہاد بالسيف کترہ ہو چے سرۃ اللہ کی وذرو فوق جہاد بالکل ایزای لشوید رضا کتل اللہ تر صحیح سامو خاموش شوید جا ترور شد ترور او شبک لغ سلورم جہاد معربار الظلم وارل البداع تاغی ادرے اصان دکر قید جنیت للسان بالقلق من را مکم منکرن فلیغیر وإلا فبلسانه وإلا فبقلبه یعنی اولاد یا نسل جا اقسام جہاد اب عالم میں کئی احادیث ہیں کہ ان کا لہذا مقصد جہاد تھے من ما لم يذو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد ماكرا شعبۃ من النفاق تو مرشد نے جہاد ہوتا انہیں سوچو کہ جہاد کا فرض ہے کہ کون گا یہ عمل ان کا بدنا کہ مرشد فقط باقی جہاد طالبان والد مشہور سیاحت گئی بے پنائش گئی کم دیکھیے سیاحت میں غلط نے اغمیش کن جلانا نال تمی سے پتا تھا او دادا ربی انا دار کلام تداریدی و نما او طلبہ تر جن سنوی خوازاں ترے نا درے بجالان تطامن یہاںی من مات ورم و شرے بستر کی در کی ذمہ کرتے نے اللہ وانے اب ان کی نے کہنا تجھ کی رن طار کہیں ہمیں نہ دانوں نہیں من مات ورم و اغم و رم و حدیث نفسہو وقد من النفاق تو مرشد جہاد نے وانا کا نے سوچ چکا کہ مرشدے پہو چھو بے منافقت معنی صدا اقسام جہاد باذ فض جہاد و سیر حضرت جہاد اور دار کے تک جہاد کی تاوی فضیلت حیات کریمہ کی کر گئی رشد جدا داد حضرت جہاد تھے ان اللہ السلام ان میں من یال فہم وامغالهم اللہ حسنا من الذین افسن بیل التعویز کا اے وزدیک جدیر فارد جنت لے مصبب کوئی یو قادرون نفی اللہ هاں. گیڑی و پیراوڑی یو سبیل اللہ جہاد بطفل اللہ کی فا یقفرون و یقفرون دیب قابل کئی کفاظرہ دیم مجرشی دا غیر آتنا وعدنا لے ہم ہاں. دا چھتی جدیر فارد جنت لے دم جاہدین دا فارد جنت لے دا وعدد پر واد اللہ رازم کرے دا فرزان بانی دعویٰ حضرت اللہ علیہ وسلم بزار بانے پر دورات کی پر انجیل کی پرار کے طور کساب انکی پر ایسی نبی اللہ بہترین سوداشتا مجھتری اللہ دے ان اللہ حشترا بائعین مومنین دے ان مومن المومنین او مبیار سے دا انقص او اموال فانی سے دونے مزا مبیار چکا مبیار انقص اموال جی فانی سے دونے دی سے دی بے بسمان رکھ جنت کے دائمی دے عندنا مالی میتنے سودا تھا پانی دی دیوار کا باقی واو تص نفس او ماں قسم قسمی کی تم دین کی دا پانی دی چیز تم بیع دا دا مو بیع دا اگر دائمی سے جنت دے دا سامان مشتری الا دے باین مومنانی دین کنا پر سودا بہنر کیدی کلو ذکر گئی و من اوطا بیعین اللہ الا علی پیدا کلو مجاہدین باغ جنت سو نیر با دے پلو بندا نالا اللہ اللہ جنت دی کر دیدا اللہ غیرت مسلمان کا نہ تم اسلام کی حفاظت اور چنگ داوی غیرت من الفا بی احد من اللہ۔ ثوبلوا فرحانۃ بافضل ما عند اللہ۔ فاستبشروا بیکم بہترین ثواب مقدمہ مومنان المجاہدین اور خاص سے دیوال۔ فاستبشروا بیکم اے مجاہدین مومنان پر خاص سے بہشت و بارن مر کو باقوم باب است۔ بہشت و خاص سے۔ ان فاستبشروا بیکم خاص سے اے مجاہدین۔ اے محترم انارمو جاہ دین پدی سودا والے یتا تو کی صدا کلاں تم چیزا اللذی ہا سجم ی صدا کذاں پائے تھا لیکن پانی مر توبہ کی بات و ازار لکھ ول وہ چیز ول کول اور باقی چیزا وصل دا کامیابی جانت و قارم عباس دو دی جن سے حاضر ہی ابشر من من القارم بعض الحدود حطات ان کا حدود اللہ دا ترتیب بالازم دے اثر حدود کو مناہی دے لے کی, کی سو ہے لگا رہی مریادا اور صورت تو یہ دعا کرتا ہوں برائے قناه مجاحدی مجاحد جہاز کا محل آئی باز جماعت کے فتخوم موزرین بجماعت کے آئی باز اسبانی پماندبانی فتخوم انہیں لفترہ ولا تفترہو سسرے کے فجماندر کے زرے بر لورد کٹوو لورد ولاری وتصومو رجعو شروع کے افتار نکے پہنس کے عورد کے مطالعو میست جو ذالکہ نمیلہ وسری جسروں جدی تاکر کریش حامیش ہے جرو جی وحمیش جی مانگو ظاہر حاصلہ چی مجالتا قسم کی دوسرازیوں مسل دو ہر حر حر حر حرکت عبادت کے لا کے دم ان راہ مستغل نے فضائیم عبادت نہہ تمام وجیسے برابر جس میں مشہور ہے دوام دے عبادت ان فرسل مجاہد سن نبی تولی میں کو ون و سلام اس مجاہد تکلمندوی فقد ریا سے کیتی ولی فقرا بیا تک مندی فد دوام ظلہ فرساء کے لیے لوگوں اندر نہ جنوں مجاہدین نفس و مال کی مؤمن مخلوقات کے بہتر حق شرفار دے دے کی, دا کی شریک دا حدیث کو قرآن مخالف مسلمان اگر مومن دے بابا ممین کی جہاز گریشن جو پران ٹھکے ٹھکے جو حضرت کے جو گوری زیخ اندران باندرس کی اتحالیان بانی بوجھ دری بانی سجن آراد تجارت انسن جیكم من عذاب العلیم کہ حراسی تازہ آزاد درماغنا اگر سرے ادارے اگر سجارت گٹاور کہ زیادہ بلسلے اخلاصی دتے میں اگر سجرے دارے تؤمنون باللہ و تجاہلون فی سبیل اللہ اگر سجارت تو اَمنُ نَبِیلَ اللہِ وَرَسُولِهِ یُقِینُ اِنَّ اللہَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یَا أَيُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا وَتُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللہِ فَتَجِدُوا زَمَائِکَ وَتُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللہِ بِمَالِکُمْ وَأَنفُسِکُمْ فَتَرَاضَتُ السَّمَاءُ وَالظَّاهِرُ أَفَظَنَّ نَا کَمُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللہِ بِمَالِکُمْ وَأَنفُسِکُمْ جہاز چکنہ درمیان تھی دارونا رسم و تمہیں درشے جملہ بات کی کر اللہ مجاہد دوبارہ کاک مجاہد مجاہد جی سے بیری مجاہد نا مجاہد جی سے بیری ہی بےحد ہو ہو شہاد میں غاب اٹھا کو سب سے دیر مغلوبیت سلما دو سلمانان ذی مرتبہ غادم تبین شادن در جالی ور نساید تلوق با نکو کارم اقاراما ذوال جلگی نرجا غاب الجاب و شادن در نجا وقال مر سال فر دے کھڑے وقال من اللهم ارزقنی شهادتن حبیب ما ذکی شہیچ کو لازم کروں گا اللہ عمر جب نشہالتن جی بنا درسول کا ما تن سے بھی شادت بچلی جب عمر ساگی ادا دعا النساء دعا دعا بلنی سے کی ترشی ہے دعا دعا بلنی سے انوارے کنجوں نے دلوں نری دلوں کنجوں اللہ علیہ وسلم سبا جہاز دربار غریب کا نارا چل رہا جہاز منونا چرا بادان اور منہ دیکھ ملا جہاں خلافتمانہ خلافت چاہیے اولا زمانه معان زمانه اعمال کے معانی آ رہا ہے خلافت میں ہمارا زمانے معان زمانے کا امارت تمہارے فجر ثریے باندې فجر ثریے باندې امیل ذیو سرست روات روانہ ہوا گا ہم رضی تای ذکر کریں اولاً کرکا رضی ساداتین بیگور فقرات ماذ وجا بعد الاستابد قاذین اول مارک ما والمسلمون البحر مع معلوما دیش کا خلافت نفس خلافتاہد <تكلك> درجات المجاهدين في سبيل الله درجات المجاهدين في سبيل الله يقر بالتحقيق في هذه الذكرى مرضا الله عليه هذه سبي وهذا سبي تذكير ثاني هذه سبي وهذا سبي قال عبد الله فذن واحده غاد هم درجات درين لهم درجات غير بالغري دي مراد كان رمضانے جنات تمام نوا دی جہاد بسم اللہ جلسا نفس جو خود نے فضیمے کو نہیں جہاد بسم اللہ جلسا پھر عرض ہی کہ جہاد بسم اللہ کرے یا رسول اللہ وانا مبشر الناس ابان من خلق د فضیمے مشاعر مالک جنت نوکو بالجہاد نے خال این پر ان فلجنت میں درجات عبد اللہ <سؤال> و المجاہدین بسم اللہ منافذ کو موقوف لگے درجات تو پورے موقوف ہیں جنت کی سب درجی دی داروں درجات اللہ عز وجل کے تو بعض المجاہدین بسم اللہ ماں بہن درتیں ماں بہن سماور اور ابو ماں بہن دو از سالکم اللہ حفص انور پھر دعوے اللہ نے جنت سے زور والے بہند او اوستو جننہ و اعل الجنہ زیادہ بہتر او عذاب طور جننتو نے کی اوراہ جی ور. و بو بو نے قلنا کو فرمان جی دیوس ذکر کرے دے یا حیال اور اوراہ قول دا والے یا حیاتی کم استادنا بخاری اوراہ و کار و بو ہندے پیش ذکر کی فَذَلِكَ وَصلاۃ الکریمۃ جوفوا قروارس الرحمان و جنات الفائزات و جنات الفردوس و ذو سباحات الرحمن و امنہو تبجر الانہار الجنات کبی جنات الفردوس ذمردیہ راجیہ جنات ذو تمام عصب نا تبجر الانہار جنات جنید عین در بنی خطور جنات من بالبی محمد صلی اللہ اشارہ کئی فنسف ما بین درود ادا کہ محمد بن علی یو رواد یال ابن کلیہ ہم نرب الشدری تیگے اوراہ اول رواد محمد بن علی دلعنا ایج شقد شوق عرش الرحمن لباس आले جنتنا عرش الرحمن دے شان شے کشمیر رحمت اللہ دے مقام کی بہترین تعریف کرے تو غلط تبیہ نہیں ہے ذکر ہوا ہے یوز جنت مصافتے یوز جنت بیاز مسافت الجنت حید الجنت مسافت اسم رہے ہیں نیو الجنت لیم حید الجنت جنت چلتا ہے حید جتا ہوں میں نہیں احشارک مددہ حید على مقام نا مسافت الجنت او حید المین تایون دا حید جنت الجنت ردین آمارو شرع شیزا مسافت الجنت لیم منزوز ذرقالا مسافت جنت قنذور قراراں گمراہ مسافر تھے۔ یہ قنذور قرار مسافر سمجھ کے معلوم جنت جنت میں اپ جنت کے اصل درجات یہ جو درجات امیر کی نثمارات میں کنصافت دیوا کا بنائے۔ یہ سوچ لیے قنذور درجات ہے جنت میں اعلی درجات ہیں۔ درجات دے جنات سن شو ہر دا ذرایے درمیان کی مسابقت ہوے تے پھر اس سرکار رسول لبندوں جس کا زہرہ بندوں سر مالو کہ جنات نو صاف اٹھو سرے بندوں سرکار جنات نو تو رہے سب برابر ہوے یا بندوں سرکار دے مسابقت دے اوکا نام ہمیں تا جاہت چوں پہچانے کے لیے کئی دور از قبل تھی اذا لس مملکتونا دنیا او درا تے مسابقت چوں او دا واردہ حدیث تفصیل کے مرادی میں منار بن ملاحظات میں لگا پمابین در صلاۃ عصر در صلاۃ زہر کی بعد وقت پڑھی ہاں پاو منار بن ہاں ثو منار بن کترو پتا ہیں پر کے ہمدر بانی اگر کوئی دا فرگنا نہیں بنے مزمرہ تو ہم ت درانی کترف جائے کی دعایا بیانو بیان مدۃ المصافۃ من الارض ال السماءات من الارض ال السماء مراد رو جرمہ رائزت اور روئے لئے ہیں کیجئے پرشتے ہو جی بھیلے میر وطرف سے مقاوم خرم آئے طرف اللہ عنہ پاہ ورز کی کانم ادھارو خمسینہ پسندہ اتن مقدار تو مصافت تارے پنسبت انسانہ اور بانے پندوز سارے کارا جندا مصافت اس میں کی نوافت ازبر اسمان نکھو رہے جو مصافت دزم کی نافت ازبر اسمان مسافتوں خدا یہ معنی سے ہمارے میں جدا مسافت دزمکنہ جنہت پوری ترمیزی میں روحہ ذکر کی اور حاکم ذکر کی مسافت دزمکنہ دزماننہ پوری بنا پتی مرکی مسافت دزمکنہ واقعی بیجئے گئی مسافت دزمکنہ پندور زرقارش بنا پتی حدیث اور دزمکنہ دزماننہ پوری تلور زرگیتی گئی انکاوی کا عطب تمكن از مار پوری بند ثواب از عورت مال از پوری بند ثواب از دین دین از مار دین بند ثواب از دین از سلو رو بند ثواب پوری بند لم لا ثلول درکان یومی لا و صرفی شودا چیزی کرکئی মুহাছিন تا تا داد ذمکی نافلی اثرو فزنی اندافی ثلول دردی شی الجواب عطا جواب, جواب دین زما پنن বানیدار تمہن کی بہ حدیث کے بیان در مسافت د جنت دے شدان علم علی نے دی بڑے آیات کے بیان دار میں آیات کے تم کی بہ حدیث بیان در مسافت عالم حدیث ترمذی کی راج نهائی کے بیان دا جنت مارا سٹری سیٹری دے سرکھی دا بیانت آلمی علمی شروع ہے آلم آلم او دا اسمانوں نے ازمکی او دا اسمان ازمکی دا, دا خیزار در طول پارے میں سفرک داخل لئی بیانت مصافت دیگر شروع ہے بیانت مصافت لنے کے دا خیزار پندول ذرکارہ دیتے ہیں کبھی اندفر جانتی میرے تو درجتی ہے او بیانت وینتین کما بیانت سماد آرز و شام پینتی سما قائد ایرمانو مشرا دا مجمعی دا نصوصنا خدا پندول ذر ادا نے جنت, جنت, جنت نے اور باقی چکتے دو احیرت دے احیرت جہنم معلوم شروع احیرت جہنم در اسمان اللہ و کی اب نبیلال احیرت جہنم دے دا احیرت دے جہنم اللہ عمر کرے مکتا قصود بانی امساوت آخر اسم وطن سبر رہا. وطن سبر کو وطن اسیار رہا کرد فرمائن امور کرے دے قصود بانی اسم وطن غرابت نا احیرت دے جہنم اپل وطن اسیدہ اسم وطن سبر دو بار اللہ جنت او مور جمع کری جہنم تو جملے جنت مور حیثی حاضر گی مقام رائز جن بخید حرت جہانم کی پادی جی مقروب مکلب دے مقرد دوری دی. کم مقرد دا سعود دا دا جہنم نہ جنت دا چاو کی دا چاو چاو سفر فدی وطن کی کینتر جنگر نومنت عطلت حشلت وإذا الرجال عرتنا ويزر وحوش وحشرات ويزن بحاض سجلت ويزن النفوس ذبغت واذا المبعوثه سئلت باي ذنب قتلت واذا سحبوا مشيات واذا السماء انشقت ويزل جحيم صعيره واذا الجنه والذبذ مقامات اذا كان اذا كان جهنم ببرشي امر خزي او جنات يعني ذيك شيء وذان ان الذين جنه دولتي من جهنم هي برشي حاصله ثقيطا جنت مسافت جنگ جنب روشن اگر یہ اگر سوا یوصل ورلس کی جلشہ ہو اگر تفسیر اندلہ کی اختصار دے اتیانی پسیادانی پیشنجرہ اوی غدل موع اوی غدل مادرہ اوی غدل مادرہ اوی دفعہ خالانی فی داری ای احسن و درجات کو فرنا معلوم چاہتا درجات انجاہید احسن و افزلا سمان و لمعرہ اخم خطو احسن منہا فقارا کارا یہ پریشید صورت سوئی ہے اما حاضر دار فدار شہد مجاحدین پدار ادار سواد